غبار بیٹھ رہا ہے حجامہ کی روایات ہماری تمام کتب حدیث میں موجود ہیں اور ہجامہ کے احکامات ہماری تمام کتب فقہ میں درج ہیں لیکن ان روایات اور احکامات کو ناقابل عمل سمجھ کر صرف سرسری نظر سے گزارا جاتا تھا نہ توجہ نہ غور و فکر نہ بحث اور تفصیل لیکن اب الحمدللہ غبار جھاڑا جا رہا ہے اور علم کا یہ باب بھی روشن ہو رہا ہے علماء اور عوام جھوم جھوم کر حجامہ کی احادیث پڑھ رہے ہیں اور ان کی جزیات سمجھ رہے ہیں سمجھا رہے ہیں ارے مسلمانوں ہمارا دین ایک زندہ دین ہے جس نے تا قیامت زندہ رہنا ہے کافی سال پہلے کی بات ہے ہم ایک جہادی مرکز میں تھے اور رمضان کا مہینہ تھا وہاں کافی افراد تربیت کے لیے آئے ہوئے تھے جن میں کئی علماء نامور مدرسین حضرات بھی تھے بندہ وہاں درس دیتا تھا اچانک خیال آیا کہ سورہ انفال پڑھائی جائے یہ خود میرا پہلا تجربہ تھا سورہ انفال شروع ہوئی تو ماحول کا رنگ ہی بدل گیا علماء قسمیں کھا کر فرماتے ایسا لگتا ہے ہم زندگی میں پہلی بار سن اور سمجھ رہے ہیں حالانکہ خود ہم انہیں بارہا پڑھ اور پڑھا چکے ہیں بات یہ تھی کہ عمل کا ماحول سامنے تھا تو علم روشن ہو گیا اب حجامہ کے عمل کا ماحول برپا ہوا ہے تو علم بھی روشنی برسا رہا ہے اور دلوں میں اتر رہا ہے